أبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرزيز بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس ونفسان قُلْ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ وَمَا أَنَا بِضَارِّكُمْ مِنْ شَيْءٍ ۖ إِنْ أَرَدْتُ إِلَّا قسمی خند و تنا تقدیر اسمال ملائق رہے جس نے ایک دن ایسا مقرر فرما ہے جی اندر کوئی ساری مخلوق وہ دارکا اندر حاضر ہوئے گی اور پھر اپنی زندگی کا حساب دے, دے اللہ یسیرا اللہ کا حساب آن کر دیا حساب سے بندہ کسی بندے نو نہیں دے سکتا پھر جائے کہ اللہ کے سامنے حساب دینا जिद को कुछ छुपाया नहीं जा सकेगा जिन्हें किसी तरा भी मरबूज नहीं किया जा सकेगा जिदे सामने कोई झूठ नहीं चल सकेगा अल्लाह सा बिजाव आसान करना दिन पंह हजार साल का एक दिन हो نہ زمین زمین ہوگی نہ آسمان تاپمان رہے گا نہ کوئی پہاڑ نہ کوئی درخت نہ کوئی مکان حتیہ کہ یہ سارا نظام ہی بدل چکا ہوگا اور انسان کی حالتیں یہ ہوئے گی بدعنا خلق اللہ فرما دے جس طرح بڑا پوریا اور ننگا تو تھو دنیا اندر بھیجیا ہے اسی حالت اندر واپس اپنے کول بلانا ہے کسی شخص کے جسم پہ کوئی لباس نہیں ننگے اور برہنہ انسان اللہ کی بارگاہ میں ہوں پورا اندر یہ آئے جس جگہ اترین حضرت آئے کا کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی محمد رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گا کہ ابتد کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سارا حاضر ہونا ہے مرد بھی اور رجاگواہ مرد بھی حاضر ہونگے عورتوں بھی حاضر ہونگیاں کہ اللہ نے قرآن مزید اندر فرمایا کہ سب براہ ننگے اور اڑیا ہوں گے کیا وہ اس وجہ شرم اور حیا اس بات کی اجازت دے گی آپ نے فرمایا اے آئے رضی اللہ اللہ عنہ تیرا کی خیال ہے کہ اس دن کسی بھی کسی بھی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے کی دی ہمت اور ضرورت ہوگی تو اس دن ایسا خطرناک اور ایسا خوفناک دن ہوئے گا کہ اپنی ہی ایسی صحیح ہو ہوگی کہ کسی کی طرف کوئی دیکھے گا نہیں کسی نے یہ احساس اور خیال تک نہیں ہوگی گا کوئی ہوئی ہوگا اندرا کرنے والے ہندوستان کی زبان چاہوں اپنی نجات اپنی کامیابی اپنی صلاح و خوف کا پورا پورا یقین ہے زبان تو یہ الفاظ نکل رہے ہوں گے اللہ میری جان بچ جائے اللہ مینو اس کو مجھا مل جائے اللہ اس مشکل کو مینو کٹ لے پمبر یہ کہہ رہے ہوں گے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرمایا کہ ایسے ماحول اندر ایسی حالت اندر جس ویسے اندیا اللہ کے رب اللہ میری توفیق دیں گے میں اس ویلے بھی کہہ رہا ہوں گا رب امتی رب امتی رب امتی, رب امتی رب امتی رب امتی اللہ میری امت بچ جائے اللہ میری امت اس مصیبت چو نکل جائے اللہ میری امت کامیاب کاش کی کبھی امت نبی شرم اور حیا محسوس ہوئی کہ ایسی اپنے پیغمبر کا دل کس کس طرح دکھ ہوتے رہیں گے ایک ایک سنت کی خلاف ورزی کر کے ایک ایک سنت کا مذاق اڑا کے ابھی پیغمبر کی دلازاری کا سامان پیدا کریں قیامت بڑی لرزہ کی کھڑی ہوئے گی قیامت اللہ نے پرانی مجید اندر جگہ جگہ پہ کا ذکر کرتے سانو کر کے سام آگاہ کر ہے ڈرا دیتا ہے کہ وہ بڑا خطرناک اور نقص وقت جلو بچ جاؤ واسطے کچھ سامان تیار کر لو یا سکو رب اے انسانو اپنے رب کو ڈر جاؤ تک ربکم اپنے رب کو درج جاؤ وہ خوف اپنے دل اندر پیدا کر لو ان شہ ان عظیم قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شہ ہو جنہیں اللہ بہت بڑی چیز اور بہت بڑی شہ ٹہرے ہونگے وہ کن بڑی ہونی چاہیے قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہو ایک ایک سیکنڈ اندر ایک ایک سانے اندر اگر زمین ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا فرمایا کہ ایک سیکنڈ اندر پوری زمین ستر دفعہ اس نیچے حرکت کرے بڑا ہوئی ہوں اردو یوں ہلو کلو مر گئے مثال دینے. کہ او سے ایسا وقت قیامت قرآن قرآن پلان والی جنوب پلایا ہوئے گا دیکھ کے چڈ کے نس جائے اور اگر کسی کے پیٹ اندر بچہ ہوئے گا تو اس دن دی خول، خول کی خوفناکی دی وجہ اپنا بچہ گرا دے گی وطانا اور اے دیکھنے والے تو دیکھے گا لوگ اس طرح محبوط اور ہو کے اس طرح دیوانہ بار اور مجمون بن کے دوڑے کے پجے پہ چیخ دے اور چلانے پہلے ہوں گے جس طرح انہوں نے کوئی نشا پیتا ہوا اور ہوش ٹھکانے نہیں وہاں کا دماغ دوست نہیں ہاس باخی و ماہ بے بسکارا لیکن انہوں نے کوئی نشا نہیں پیتا انہوں ہوگا اس طرح دوڑن دی وجہ انہوں نے چیخن اور چلان کا سبب کی ہوگے گا اتنا لشدید میرا عذاب اینا سخت ہوگا کہ او دیکھ کے پابو کر اس قیامت سے بھی ایمان لیا جزرے ایمان ہے آدمی مومن نہیں بن سکتا ایماندار نہیں کہا سکتا جب تک اس قیامت بھی یقین نہ رکھتا ہوگی چیامت آن آنا یہ کوئی کہانی نہیں جی میں سنا رہا ہوں, کوئی چاری نہ نہیں کسی پہلی کون گزرا ہوا واقعہ بھی جڑا میں بیان کر رہا ہوں. ایک ایسی حقیقت ہے سارے سامنے آن والی ہے جہی تو اچھا دو چار روانے. آپ کو گیا بگاہ یس آلوکنگ کچھ لوگ اگراہ مزاق اور چٹا یہ بات کرتے سن کہ کتنی قیامت متا ہاضر تم ساد کی تو س بڑی دیر تو لوگوں کو قیامت قیامت کہہ کہ کے ڈرا شروع کیتا ہوا ہے اجے تک تے نہیں آئی کتنے جی تاری قیامت نبیا آ کے لوگ اس طرح ٹھٹھا کر دے کر دے مزاق کر دے کرتے کچھ لوگ سنجیدگی نل بھی پوچھتے مسلمان ہوں والے ایمان لے ان والے سنجیدگی نا المطالت نا پچھ دے کہ اے اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت قدم کا آ رہی ہے قیامت چکنین دیر باقی ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پچھن والے نوں انہا لفظہ اندر قیامت دے بارے اندر دستہ فرمایا مَلْمَسْئُولُ عَنْهَا بِعَلَمَ مِنَ السَّائِلِ او مَا قَالَ صلی اللہ علیہ فرمایا اے قیامت دی بارے جنک پوچھنے والے جن قیامت پتا ہے نہیں مینو پتا الفاظ سے غور فرماؤ ذرا مل مس ہاں جن قیامت بارے اندر سوال کرنے والے علم ہے انہیں اولم ان جہاں کولو سوال کیتا جا رہا ہے لوگ غلط عقائد رکھ ہیں پیغمبر سب کچھ جانتے ہیں علیہ مسلح علم غائب ہے یہ عقیدہ شرکت مبنی ہے پیغمبر اس بات کا ہی پتا تھی جیڑی ان دے اللہ نے انہوں دس دیتی غیب دی تعریف اے ہے بغیر کسی ذریعے اور واسطے دے جڑا علم حاصل ہو کوئی دسن والا نہ ہوا والے جن کا تینو پتا ہے اون پتا قرآن کے اندر فرما دیتا جی میں آوت کی یس آلو کم نا سو آ اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ کو لو قیامت دے متعلق سوال کر دینے قیامت دے بارے اندر پوچھ دینے کہ قدو ہونی ہے کہ نیک دیر رہ گئی ہے قل انما علمها انداللہ تو سیدہ جواب فرماتے ہو انہوں دختے ہو کہ ایدہ پتا صرف اللہ نو ہے ایدہ علم صرف اللہ دے پاس ہے وَمَا دری کا السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کی پتا ہے شاید قیامت پیچھے پیچھے آ ہی ہوئی ہو کریب ہی آ گئی ہو وما تو کا بھی پتا نہیں تسی بھی نہیں جان لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا کہ شاید قیامت کریب آ گئی ہو جنو یہ جواب تھی نا کہ تینوں پتا ہے میم پتا ہے تینوں علم ہے قیامت بارے تجربہ کار ان لکھی ہزار پیغمبر نصیب ہوئی سی اون دی مجلس اندر بیٹھنے کا موقع سی اور نام سی پوچھنے والے کا جبریل علیہ حضرت جبریل نے یہ سوال کیا لمبی ایک حدیث ہے نشکات ایک حدیث کی کتاب ہے بڑی معروف وہ سب تو پہلی حدیث ہی یہ ہے اور علمی ہلکے اندر اس حدیث حدیث جبریل کے نام نال پکاریا جاتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر حاضر ہوتے ہیں حضرت کرتے ہیں کہ ایک دن اسی نبی کریم صلی اللہ بیٹھے ہوئے تھا. صحابہ بیٹھے ہوئے نے حضور تشریف فرما ہے صلی اللہ علیہ از طالع علینا رجل کہ اچانک ایک آدمی ہو بارو آیا سارے پاس دوروں آزر نہیں آیا ایک تارا آ رہی نہ راجو لو اچانک ہی ادو نظر پی جے کو پہنچ گیا ہوں وہ بیان کر کردہ ہوا فرماندے نے شدید بیاد ہے و شدید و سواد شار ہے جی ابھی لباس دیکھتے سا تو اس قدر سفید لباس تھی کہ جو کبھی بھی کسی نے اس طرح کا سفید لباس نہیں پہنے کہ دیکھتے کہ ایسے سیاح بہان شدید شاہ رے کہ کتے کے بھی کدی سیاہ باز نظر نہیں آئے ولا یورا یہ اثر سفر ہے مسافر ہوئے کچھ دور تو کوئی آوے سفر پہ کنی عمدہ سواری کا ہی کیوں نہ موجودہ دور اندر سب تو بہترین سفر ہائی جہاز د لیکن سفر اپنا کچھ نہ کچھ نشان مسافر سے ضرور چڑھ دسافر نمایاں حضرت کرتے ہیں لا اثر السفر وہ آیا ہے لگتا ہی نہیں تھی کہ جتوں سفر کر کے آیا ہے وہاس ادا چہرہ اہدا آنا بالکل یہ ظاہر نہیں کرتا کہ رک بہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بڑے ادب نال جس طرح تشاوت ہے نا دو شکل آپ کے بڑے ادب نل بڑے احترام اور سوالات شروع کر دیتے حدیث لمبی میں دا جڑا متعلقہ حصہ ہے وہی طرف اشارہ کراگا کچھ انشان ان سوال شروع کر دیتے آپ جواب دے رہے حضرت عمر رضی اللہ فرما دے کہ سانو بڑا ہی تاجوق اور حیرانگی کہ جب سوال کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے کہ یا رسول اللہ, اے اللہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچ فرما یعنی یہ سان احساس کہ ہوتا بندے اس گل کا پہلے ہی پتا ہے فوراً تصدیق کرتا ہے کہ آپ نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا انہیں سوال کیتے مختلف آخری سوال کیا مطلب اللہ اللہ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کدو فرمایا جن کا تینوں پتا ہے جہاں پوچھ رہا ہے جن کا علم ہے اُنہیں مینو علم ہے یعنی نہ میں یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے چونکہ وہ بڑا تجربہ کار انبیاء بھی مجالس تو تھی آتا جاندا کرن دا بہترین انداز انہوں معلوم سوال کرن دا طریقہ کر تھی عربی زبان دا ایک مقولہ ہے سوال وہ نسفل علم ہے کہ بندے کے سوال کردی علمیت کا پتہ لگ جائے کہ یہ دی اندر کن علم ہے پورے سوال کوئی اندازہ ہے جس ویسے آپ نے یہ جب دتا کہ جنا تھی نہیں پتا ہے انہیں کہا اچھا جی یہ غلط ہے ٹھیک ہے پھر مینو کچھ نشانیاں ہی دس دھو الامتا ہی دس دوں آپ نے فرمایا ہاں وہ او الامتا اور نشانیوں میں تینوں دستا یہ بات ساڈے بھی یاد رکھن دی ہے پیش نظر رکھن دی ہے کہ قیامت کے قریب کی کی نشانیاں ظاہر ہونیاں قرآن ہونا نشانیاں حدیث کی کتابیں پڑیاں پہن نشانیاں اس موقع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین بڑی بڑیا سیدھا سیدھا نشانیاں دن پڑھائی فرمایا ان دل آما تو رب بھائی جس ویل قیامت قریب آ جائے گی کہ اس ویل یہ نشانی بالکل واضح طور سے سامنے آ جائے گی کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی غور پر ذرا اس بات ان دل آما تو کہ ماں اپنے حاکم نو جنے بھی یعنی ماں کا جایا ہوا بیٹا وہ ماں سے حکومت کرے گا کی مطلب کہ اپنی بات منوان کی کوشش کرے گا ماں بھی نہیں سنے یہ نشانی سارے سامنے اچھ آ ہے یا نہیں ایک ہزار ماں باپ اکٹھے کر لے جان پہ انہوں کو یہ سوال کیتا جائے یا لکھ کے انہوں نے یہ سوال دے دیتا جائے کہ اینا جواب تو یہاں دینا ہے میں بلا خوف ترتیب یہ کہہ سکنا کہ ایک ہزار سو چھ ایک ماں باپ ایسے نکلن جہے یہ جواب دن اولاد فرما بردار نو سو جواب جب یہ دیں گے کہ اولاد نہ فرما دے شاہ فرمایا انتظم قیامت کے قریب آن کی نشانی یہ ہوے گی کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی ہر تصویر دے دو رخ ہوں نے اگر ایک پہلو ہی سامنے رکھا جائے تھے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے جنہ جب دونوں رخ نہ دیکھیں جو. ماں باپ دے نافرمان فرما گی اولاد اگر ابھی صرف اولاد نو ہی قصور وار سمجھ لیے تو اے انصاف نہیں اولاد کے نافرمان پروان کا سبب وہی وجہ بڑی واضح ہے کہ کیا ماں باپ نے رزق کمان لگیاں کلی یہ خیال رکھے کہ حرام کما رہے ہیں یا حالات اپنا لے رہے ہیں یا کسی دوسرے کا حق بھی یہ شامل کر رہے ہیں جائز لے رہے ہیں یا ناجائز لے رہے ہیں کنے ماں باپ نے جنہوں نے ایک تمیز قائم رکھی ہوئی ہے جہاں نے یہ حد اپنے سامنے رکھی ہوئی اور وہ باپ کن بدکسمت باپ ہے کہ جا سارا دن جھوٹ بولتا ہے سارا دن دھوکا دیا ہے سارا دن غلط بیاانی تو کم سارا دن حرام ہے کہ جا کے اولاد میں یہ کھلاوا گا پلاوانگ ایک دن رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بڑا دشمن کون سب تو بڑا دشمن, تو بڑا دشمن کسے نے کیا جی سب کسے نے کیا جی بچھو کسی نے کچھ کسی نے کچھ کچ؟ نہیں اللہ یہ جو کچھ میں یہ سب تو زیادہ قصور میرے ایس باپ کا ہے یہ میری حرام لگا کے کھلانا سی جی حرام کھا کے میں تیرا فرما پردار نہیں بن سکیا فرما بردار کس طرح بنتا دا دار نہیں ہو سکتا اللہ, اللہ چک ہی نہیں سکتا جی کسی کے کہنے کھلان سے وہ چک جا ہے کہ اللہ وہ قبول نہیں کرتا اے سارے لباس اندر سر تو لے کے پیروں تک انسان جو کچھ پہن د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پورے لباس, لباس چالیس بندے کی کوئی عبادت قبول کو نہیں کر سر تو لے کے پیرا تک ہو گئی سارا حرام فرمایا یہ تو اولاد نے بالکل لحاظ نہیں جی کرنا گرے تو پکڑ کے اللہ سامنے پیش کر دینا ہے کہ اللہ مینو تو سزا ملنی ہے سب تو پہلے یہ سزا دے جدا اے حرام کما کے لیا کے بد نصیب ہے او ہوگا کن بدکسمت ہے او با کہ جدی خاطر سارا دن جھوٹ بول بول کے حرام کما کے لگیا ہے ہی پکڑ کے اللہ سامنے پیش کر دینا ہے کہ اللہ یہ پکڑ یہ ہے سارا قصور فرمان اولاد کہنا نہیں منیں گی کوئی شک نہیں کہ اولاد اللہ کی ایک نعمت ہے لیکن قرآن نے یہ پہلو بھی دکھایا ہے انما اموالکم و اولاد حکم یہ تو مال اور تو اولاد تو سب تو بڑی آزمائش بھی ہے بتنا بھی ہے, تو ہے مال اور اولاد دے ذریعے اللہ نے بندے نو بہت بڑے امتحان اندر پا دیتا بھی امتحان یہ ہونا بھی امتحان کسے نو دے کے آزما رہا ہے کہ اے ہوں کی کرنا ہے کسے نو محروم رکھ کے آزما رہا ہے کہ اے ہوں کس کس قبر سے نک رگڑنا ہے یہی کچھ ہونا پھرتا ہے نا کسی نے دے کہ اللہ دیکھ رہا ہے آزما رہا ہے کہ اے ہن میرا کننہ کو پرما بردار ہے مینو کن یاد کرتا ہے یاد رکھو اللہ تو غاخل کرنے والی یہ دو بڑی چیزاں نے یا ایمان وا دیکھنا کہ تو اڑا مال اور تو اڑی اولاد تارید اللہ تو آزل نہ کر دے مال کمان کی فکر لگ جائے کہ تک وقت ہی نہ ملے اللہ کو یاد کرا بے شمار ایسے لوگ نے جنہوں نے یہ کہا جانا ہے کہ نماز پڑھنا آیا کرو کہ وہ بڑی سادگی نال کہہ نے جی صبح آئی رہے اشاہ بعد دکان تو اٹھی رہے وقت ہی نہیں ملتا وہ جڑا مال کما ہے اس مال اندر کوئی برکت ہو سکتی ہے جس مال کمانے ہوا اللہ لو یاد کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا وہ مال ہے الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مال اور ایسا مال کمان والے کی جو حیثیت بیان کی تھی وہ بھی ذرا سامنے رکھیے پرمایا ادن یا او مال جہ دنیا نیش نظر رکھ کے دین نو کے کمایا جائے نماز کا وقت سے نہیں پڑھتا رماغان آ گیا روزے نہیں رکھ دن مار ہے زکات نہیں کبھی خیال دل اندر نہیں آیا دنیا کما رہے دین نو کے. مال کی اللہ کی نگاہ دن فرمایا یہ مردار ہے جنو جن مرضی اکٹھا کرتے جنا مرضی مرکال ہے برتالے بوہ کلاب لوگوں کا جڑے دنیا کمان دے پھرتے نے دین کی دی پرواہ نہ کرتے ہوئے یہ جہازاں اڑ رہے ہو کسم قسم کس دواریاں چل رہے ہو اور دوڑ رہے ہو ان لباس دیکھ دیکھ کے خوراک اور پوشاسا دیکھ دیکھ کے کسی غلط فہمی اندر نہ مبتلا ہو جانا جی فتن و تارے گا کلا جو کچھ کر رہے اور کما میں وہ مردار ہے اور اللہ جی نگاہ اندر ایک کتے ہیں انسانی یہ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ ایک کتے مردار کے پیچھے دورے پھر نماز پڑھ آیا کرو کہ جی وقت ہی نہیں ملتا مصروفیت ہی اینی ہو گئی تا. اللہ نے قرآن اندر فرمایا میں یہ بات کردہ رہنا کردہ رہ شا اللہ جد تک اللہ نے توفیق دیتی قرآن کی دی ایک آئے روزانہ ترجمے پڑھ رہا کرو قرآن بڑی عجیب کتاب ہے ان آسل قرآن اللہ نے قرآن کی خوبی بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس ونكسا قل إنما علمها عند الله مجھ کا گال لگتا سدا پل مولا مل ہر کسندی کھندو تنا تاری تقدی اس مالک مال پوری ملک رب لا واشریف لائق رہے جس نے ایک دن ایسا مقرر فرما دے جی اندر ساری مخلوق مخلوقی کا اندر حاضر ہوئے گی اور پھر اپنی زندگی لمحے ایک ایک کا حساب دے ہساب آن کر دی حساب سے بندہ کسی بندے نہیں دے سکتا سر جائے کہ اللہ کے سامنے حساب دینا کوئی کچھ چھپایا نہیں جا سکے گا جنہیں کسی طرح بھی مرغوب نہیں جا سکے گا جیسے سامنے چل سکے گا اللہ جب آسان کرنا وہ دن پناہ ہزار سال کا ایک دن ہو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 اللہ فرما کہ جس طرح براہ پوریا اور تو تھو دنیا اندر بھیجیا ہے اس کی حالت اندر واپس اپنے کول بلا جسے شخص کے جسم پہ کوئی لباس نہیں ننگے اور برہنہ انسان اللہ کی باردار پورا اندیا آئے جس جگہ اتری تم المؤمنین حضرت آئے کا رضی اللہ علیہ نے سنی محمد الرضی اللہ ص اللہ علیہ وسلم دبا کہ اب کی الرجال یا رسول اللہ اے اللہ کے پیغمبر صلاح والا سارا حاضر ہونا ہے مرد بھی اور والنساء مرد بھی حاضر ہونگے عورت بھی حاضر ہونگیاں جی. کہ اللہ نے قرآن مزید اندر فرمایا کہ سب براہ ننگے اور اڑیا ہوں گے کیا وہ او شرم اور حیات اس بات کی اجازت دے گی آپ نے فرمایا اے آئے رضی اللہ عنہ تیرا کی خیال ہے کہ او اس دن کسی بھی کسی بھی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے کی دی. ہمت اور ضرورت گی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 تو زبان تو یہ الفاظ نکل رہے ہوں گے اللہ میری جان بچ جائے اللہ نہیں اس کو مجھ مل جائے اللہ اس مشکل کو مہنگا کٹ لے تمبر یہ کہہ رہے ہوں گے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان فرمایا کہ ایسے ماحول اندر ایسی حالت اندر جسے لے اللہ کے اللہ, اللہ میری امت بچ جائے اللہ میری امت اس مصیبت چو نکل جائے اللہ میری امت کامیاب کاش کہ کبھی امت نو بھی شرم اور حیا محسوس ہوئی کہ ایسی اپنے پیغمبر کا دل کس کس طرح دکھا دے رہیں گے سنمت كى خلاف ایک ایک سنت كا ایک, ایک مزاق اڑا کے اب پیغمبر بھی دل آزاری رات کر پيدا كر دل قیامت بڑی لرزہ خیز وہ كڑى قیامت اللہ نے مجید اندر جگہ جگہ کے او بڑا خطرناک اور لو یا انسانوں اپنے رب کو درج آؤ اتنا اپنے رب کو جاؤ درج خوف اپنے دل اندر پیدا کر لو الاظیم قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہوگئے جن اللہ بہت بڑی چیز اور بہت بڑی شہ کہہ رہے ہونگے جی وہ کن بڑی ہونی چاہیے قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہوگی ایک سیکنڈ اندر ایک ایک سانیہ اندر اگر زمین ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے دی دیا فرمایا کہ ایک سیکنڈ اندر پوری زمین ستر دفعہ اٹھتے نیچے حرکت کرے کہ قیامت اور زلزلہ ادھر تو بھی بڑا ہوگا نزلزل آتے شہید عظیم یو میںلو کل مرد آما مثال دسا وقت تھی مانا نے پتر نہیں اللہ نے یہ مثال قرآن اندر قیامت بھی دتی ہے یع مب ہلو کل مر بے کہ اما اس دن دھد پلان والی جنو بلایا ہوگا دیکھ کے اون چھڑ کے نس آئے تازہ ہم لن ہم اور اگر کسی کے پیٹ اندر بچہ ہوئے گا تو اس دن دی خول خول اور خوفناکی دی وجہ بچہ گرا دے گی و تن اور دیکھنے والے تو دیکھیے گا لوگ اس طرح محبوط الحراس ہو کے اس طرح دیوانہ وار اور مجمون من کے دورے کے پجے تے چیخ دے اور چلانے پیری نہ گے جس طرح انہوں نے کوئی نشا پیتا ہوا اور ہوش ٹھکانے نہیں وہاں کا دماغ دوست نہیں ہے باف نہ ہو چکا ہوں بے سکار لیکن نے کوئی نشا نہیں پیتا ہوا اس طرح دوڑن کی وجہ انہوں نے چیخن اور چلان کا سبب کی ہوگا ازاد میرا آزاد اینا سخت ہوگا کہ وہ دیکھ کے پاگلے کرام اس قیامت سے بھی ایمان لیا جزرے ایمان ہے آدمی مومن نہیں بن سکتا ایماندار نہیں کہا ستا جب تک اس قیامت بھی یقین نہ رکھتا ہوگی کہ قیامت آنے یہ دن آنا یہ کوئی کہانی نہیں جی میں سنا رہا کوئی کتا کسی پہلی قوم گزرا ہوا واقعہ بھی جڑا میں بیان کر رہا ایک ایسی حقیقت ہے سارے سامنے آن والی ہے جہی تو اچھا دو چار ہو آپ کو گیا بگاہ یس نہیں کہ قیامت کچھ لوگ اضراہ مزاق اور چٹا ہے بات کرتے سن کہ کتنے قیامت متا ہا گلوا دو تم ساد کی تو س بڑی دیر تو لوگ کو قیامت قیامت کہہ کہ کے ڈرا شروع کیتا ہوا ہے اجے تک تو نہیں آئی کتنے جی تاری قیامت نبیا آ کے لوگ اس طرح کر دے کر دے مزاق کر دے کرتے کچھ لوگ سنجیدگی نل بھی پوچھتے مسلمان ہون والے ایمان لے ان والے سنجیدگی نال مطانت نال پچھ دے کہ اے اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت قدم کا آ رہی ہے قیامت چکننی دیر باقی ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پچھن والے نوں انہا لفتہ اندر قیامت دے بارے اندر دستیا فرمایا مَلْ مَسْئُولُ عَنْهَا بِعَلَمَ مِنَ السَّائِلِ او مَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اے قیامت دے بارے پوچھنے والے جن قیامت پتا ہے انہیں مینو پتا الفاظ تے غور فرماؤ ذرا مل مس ہا بے آسا جناک قیامت دے بارے اندر سوال کرن والے علم ہے ان کلو سوال کیا جہ لوگ غلط عقائد رکھ دینے کہ پیغمبر سب کچھ جان دینے علیہ مسلح علم غائب ہے یہ عقیدہ شرک مبنی ہے پیغمبران اس بات کا ہی پتا سی جیڑی انہوں دے اللہ نے انہوں نے دس دیتی غیب دی تعریف اے ہے بغیر کسی ذریعے اور واسطے دے جڑا علم حاصل ہو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 اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ کو دوں قیامت دے متعلق سوال کر دینے قیامت دے بارے اندر پوچھ دینے کہ کدو ہونی ہے کن دیر رہ گئی ہے پل انما علمها تو سیدھا جواب فرما دن دس دو کہ یہ پتا صرف اللہ نو یہ علم صرف اللہ دے پاس ہے ومایو دری کا لال لفا آٹا تکو نو کریبا میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کی پتا ہے شاید قیامت پیچھے پیچھے آ ہی ہوئی ہو کریب ہی آ گئی ہو ومایو تو تہن بھی پتا نہیں تو سی بھی نہیں جان لال لفسا آٹا تکو نو قریب شاید قیامت قریب آ گئی ہو جنو یہ جواب تھی نا کہ جن کا تینوں پتا ہے میم پتا ہے تینو علم ہے میری بڑا تجربہ کار ان لکھی ہزار پیغمبر سب نصیب ہوئی سی انہوں. انہوں دی مجلس اندر بیٹھنے کا موقع ملیا نام سی پوچھنے والے دا جبریل علیہ. حضرت جبریل نے یہ سوال کیا دا. لمبی ایک حدیث ہے نسکات ایک حدیث کی کتاب ہے بڑی معروف وہ سب تو پہلی حدیث ہی یہ ہے اور علمی ہلکی اندر اس حدیث حدیث جبریل کے نام نال پکاریا جاتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر حاضر ہوتے ہیں حضرت نے بیان کر کہ ایک دن اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ بیٹھے ہوئے سن صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں حضور تشریف فرمان ہے صلی اللہ رجل کہ اچانک ایک آدمی ہو باہر آیا سارے پاس دوروں آزر نہیں آیا اچانک ہی جب وہ کول ہی پہنچ گیا ہوا بیان کردیا ہوا فرماندے شدید شارے جی ادا لباس دیکھتے سا تو اس قدر سفید لباس سی کہ سو کدی بھی کسی نے اس طرح کا سفید لباس نہیں پہنے بالانو دیکھتے سات ایسے سیاح بال شدید و سواد شاہ رے کہ کسی کے بھی کبھی کون نے سیاح بال نظر نہیں آئے بلا یورا والے یہ اثر کہ ہے مسافر ہوئے اس دور تو کوئی آئے سفر پہ کنی عمدہ سواری کا ہی کیوں نہ موجودہ دور اندر سب تو بہترین سفر ہائی جہاز ہے لیکن سفر اپنا کچھ نہ کچھ نشان مسافر سے ضرور چڑھ دسافر نمایاں حضرت کرتے ہیں وہ آیا ہے لگتا ہی نہیں سی کہ تو سفر کر کے آیا ہے وہاسرا آنا بالکل یہ ظاہر انو کوئی بھی نہیں کرتا کہ اے کون ہے اور ہر طرف ایک جواب مل رہا کہ پتا نہیں پتا نہیں آیا رخ بہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بڑے ادب نال جس طرح تشاوت اندر بیٹھنے آ دو زانو ہو کے اتھا کی شکل اندر آپ کے, کے بڑے ادب نل بڑے احترام نل بیشنی اور انہیں کچھ سوالات شروع کر دیتے حدیث حریص ہے میں اج کے سبق دا جڑا متعلق حصہ ہے وہی طرف اشارہ کراگا کچھ انشاء اللہ انہیں سوال شروع کر دیتے آپ جواب دے رہے حضرت عمر رضی اللہ فرما رہے ہیں کہ سانو بڑا ہی تاجب اور حیرانگی ہوتی جوال کردہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں کہ یا رسول اللہ اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچ فرما یعنی یہ سانو احساس کہ ہوتا بندے اس گل کا پہلے ہی پتا ہے فوراً تصدیق کرتا ہے کہ آپ نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا انہیں سوال کیتے مختلف آخری سوال وسلم قیامت کا دعا نے جن تین پتا ہے جہاں پوچھ رہا جن کا وہ علم ہے مینو علم ہے یعنی نہ یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے چونکہ وہ بڑا تجربہ کار امبیا بھی مجالس تو آتا آداب جاندا سفتگو کر بہترین انداز انہوں معلوم تھی سوال کرن دا طریقہ کر جانتا عربی زبان کا ایک مقولہ ہے سوال وہ نسب علم کہ بندے کے سوال کرن تو ہی وہ کردھی علمیت کا پتہ لگ جانگا ہے کہ یہ دی اندر کن علم ہے پورے سوال کو ہی اندازہ پہنچا جس ویسے آپ نے یہ جواب دتا کہ جنا تھی مینو پتا ہے انہیں کہا اچھا جی یہ غلط ہے ٹھیک ہے پھر مینو کچھ نشانیاں ہی دس دوں کچھ الاحمتا ہی دس ہو آپ نے فرمایا ہاں وہ او الامتا اور نشانیوں میں تینوں دسنا یہ بات ساڈے بھی یاد رکھن دی ہے رکھ نظر رکھن دی ہے کہ قیامت کے قریب کی کی نشانیاں ظاہر ہونیاں قرآن ہونا نشانیاں حدیث دیا کتابیں پڑھیا پی نشانیاں او اس موقع تے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین بڑی بڑیا سیدھا سیدھا نشانیاں دن فرمایا ان تعلے دل آما تو رب بتا بھائی جس ویلے قیامت کریم آ جائے گی کہ اس ویلے یہ نشانی بالکل واضح طور کے سامنے آ جائے گی کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی غور فرماؤ بھاؤ اس بات امتالے دل آما تو رب بتا کہ ماں اپنے ہاکم ننے بھی یعنی ماں کا جایا ہوا بیٹا وہ ماں سے حکومت کرے گا کی مطلب کہ اپنی بات منوان کی کوشش کرے گا ماں کی نہیں سنے یہ نشانی سارے سامنے اچھ آ گئی ہے یا نہیں ایک ہزار ماں باپ اکٹھے کر لے جان پہ انہوں کو یہ سوال کیا جائے یا لکھ کے انہوں نے سوال دے دیا جائے کہ یہ جواب دینا ہے میں بلا خوف ترتیب یہ کہہ سکنا کہ ایک ہزار ایک ماں باپ ایسے نکلن جہی اولاد فرما بردار نو سو جواب جب ہی دین گے کہ اولاد نہ فرما دیں فرمایا انتظام قیامت کے قریب آن کی نشانی یہ ہوئے گی کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی ہر تصویر دے دو رخ ہوں نے اگر ایک پہلو ہی سامنے رکھا جائے تو انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے جنہ جب دونوں رخ نہ دیکھیں جو. ماں باپ دے نافرمان فرماؤ ہوگی اولاد اگر ابھی صرف اولاد نو ہی قصور وار سمجھ لئیے تو اے انصاف نہیں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 ایک دن رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پوچھا رضوان اللہ علیہ وسلم فرمایا، دے ہو تو انو پتہ ہے تو سب تو بڑا دشمن کون ہے سب تو بڑا دشمن کسی نے کیا جی سب کسے نے کیا جی بچھو کسی نے کچھ کسی نے کچھ فرمایا نہیں سب تو بڑا دشمن اولاد ہے قیامت دے دن جس اولاد ماں باپ یہ جو کچھ میں یہ سب تو زیادہ قصور میرے ایس باپ کا ہے یہ مینو حرام لگا کے کھلا سی جی حرام کھا کے میں تیرا پرما پرد نہیں بن سکیا پرما پردار کس طرح بنتا خان والا اللہ دا فرما بردار نہیں ہو سکتا اللہ ان چوکی نہیں دیندہ اپنی دن برداری وہ اللہ سامنے چک ہی نہیں سکتا تے جے کسی دے کہنے کھلان سے وہ چک جایا کہ اللہ وہاں جگنا قبول نہیں کرتا اے سارے لباس اندر سر تو لے کے پیروں تک انسان جو کچھ پہن ہے ہوئے فی لباس اللہ دن تک بندے کی کوئی عبادت قبول کو نہیں کر سر تو, جی تو لے کے پیرا تک ہو گئی سارا حرام تو فرمایا یہ تو اولاد نے بالکل لحاظ نہیں جے جی کرنا گرے تو پکڑ کے اللہ سامنے پیش کر دینا ہے کہ اللہ میں مینو تو سزا ملنی ہے سب تو پہلے یہ سزا دے اے حرام کما کے لیا کے میرے کھلا دد نصیب ہے وہ باپ کن بدکسمت ہے وہ باپ کہ جدی خاطر سارا دن جھوٹ بول بول کے حرام کما کے لگیا ہے ہی پکڑ کے اللہ سامنے پیش کر دینا ہے کہ اللہ یہ پکڑ یہ نہ ہے سارا قصور فرمایا ہو اولاد کہنا نہیں منگی کوئی شک نہیں کہ اولاد اللہ کی ایک نعمت ہے لیکن قرآن نے یہ پہلو بھی دکھایا ہے امواد حکم و اولاد یہ تو مال اور تو اولاد تو سب تو بڑی آزمائش بھی ہے بتنا بھی ہے, تو ہے مال اور اولاد کے ذریعے اللہ نے بندے کو بہت بڑے امتحان ادر پا دینی امتحان یہ ہونا بھی امتحان, امتحان۔ کسی نے دے کے آزما رہا ہے کہ یہ ہوں کی کرنا ہے کسی نے محروم رکھ کے آزما رہا ہے کہ یہ ہوں کس کس قبر سے نک رگڑنا ہے یہی کچھ ہوں پھرتا ہے نا کسی نے دے دیتا ہے اولاد؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے آزما رہا ہے کہ اے ہن میرا کن پرما بردار ہے مینو کن یاد کرتا ہے یاد رکھو اللہ تو غافل کرنے والی یہ دو بڑی چیزاں نے یا ایمان وا کہ تو مال اور تو اولاد تو اللہ تو آزل نہ کر دے مال کمان کی فکر انی لب جائے کہ وقت ہی نہ ملے اللہ یاد کرا بے شمار ایسے لوگ نے جنہوں ہے کہ نماز پڑھنا آیا کرو کہ وہ بڑی سادگی نال نے جی صبح آئی رہے اشاہ بعد دکان تو اٹھی رہے وقت ہی نہیں ملتا وہ جڑا مال کما ہے اس مال اندر کوئی برکت ہو سکتی ہے جس مال کمانیا ہوا اللہ نو یاد کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا وہ مال حلال ہے یا حرام اس مال کی کی حیثیت اور کی کیفیت ہے آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مال اور ایسا مال کمانوالے والے کی جو حیثیت بیان کی وہ بھی ذرا سامنے رکھیے پرمایا ادن یا مال جا دنیا پیش نظر رکھ کے دین چھڑ کے نمایا جائے نماز کا وقت نہیں پڑھتا رمضان آ گیا روزے نہیں رکھتا اللہ نے مال دیتا دکات نہیں دیندا. حج اج تک خیال دل اندر نہیں آیا دنیا کمارے دین نو اے دی دنیا اے ہے چھڑ کے یہ مال کی ہے اللہ کی نگاہ دن پرمایا یہ مردار ہے جنا مرضی اکٹھا کرتا ہے جنا مرضی یہ کما رہے جی دنیا کما نے دین کی پرواہ نہ کردے ہوئے یہ اڑ رہے ہو کسما قسم دیا سواریاں چل رہے ہو دوڑ رہے ہو ان لباس دیکھ دیکھ کے خوراک اور کشاقہ دیکھ دیکھ کے کسی غلط فہمی اندر نمبجلا ہو جانا دنیا یا جی فتن و تالا جو کچھ اچھا کر رہے اور کمارے میں او مردار ہے اور اللہ دی نے اندر ایک کتے ہیں انسانی یہ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ یہ کتے مردار پیچھے نماز پڑھنا آیا کرو کہ کروجی وقت ہی نہیں ملدا مصروفیت ہی اینی ہو گئی تا. اللہ نے قرآن اندر فرمایا میں ایک بات کرنا کردہ رہا ان شاء اللہ جب تک اللہ نے توفیق دیتی قرآن دی ایک آئے روزانہ ترجمے پڑھ رہا کرو قرآن بڑی عجیب کتاب ہے انصل قرآن یا تیل لکی اللہ نے قرآن کی خوبی بیان کرتے انہیں فرمایا ہے